اگر میں بھی تائید کیا جو کبھل <سؤال> میں احباد <سؤال> مشاہ سیدہ اپنے مختلف عبارات بانی نور مصر انتہا ہے اگر وہ جماعات نی قومی جو با کیو جماعات کیا وہ قومتا نکم قومتے جو با کینا حقام نمیت مجترم شو اگر وہ احباد مشاہ سیدہ وہ احباد <سؤال> جماعات نی قومی وہ کی جاہا کم آقاد کی جکم شیو در نظر آقاد سے <سؤال> مرائبی با قبضی کی جو عمل دشیو دا پاہین دعا تا کی شویو بھی دی پاہین در قبضی کی شویو نہیں بھی دا, دا وہاں جماعتاں نے قومی اوہاں بر جرن وہاں جماعتاں دارو کے حیبت مشاہدہ اگر کنام اکھی ذکر واہ باپا حیبت روائد جماعتی پاکا بیر آمات دا دیاد تاکید بھرمک کی سریحان اوہاں بر جرن جماعتاں دا. دان کا سانی وکوم سے دارو دا مشاہدہ دیو سوے جماعت, جماعت واہبان اور اگر جائیں اگر نکلا ہوا خبر دی گئی ہم ہر جلال باب دے بینے جلال باب دے بینے سنوڑے نا باب اسقاف رہے تو اے بلند واہ سجماۃ وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم والا والا اللہ ما یا اور بھائیوں اور ساتھیو نا پکا میں تمہیں ڈیزائن حوالے نو امری نہیں تفرلا <سؤال> مینا لائے کی حق شرکا ہے وہ حق دیئے دیا حق نے فجمہ نبیل کرانی ابن عباس ان جلساؤہ شرکاہ مرگیل رد سے شریع دیخوا رمی اسیحا صداقا اور صیحنے دے اس نے حق کی نشت دے اور رمی اسیحا اوہ صفیل پر صیحنے دے صداقا اور صیحنے دے ان جلساؤہ شرکاہ صداقا اور صیحنے دے محمور کمور صافیہو بانے جنہ کمور کرسی مقصد حدیث 12 و امور تابعہ القیلوز مقولات مشروعات دیدی کی بنا کو کی نہیں دی بنا کو کی نہیں دی بنا کو کی مجلس شورای نے کو چہرہ جات میں جس مار برائی کر دی اور اتا محمد المقادی اپنا بلاغ اور انشاء اللہ تنظیم متنی کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازه قریب اللہ علیہ السلام اوازیتی سچ مرمضا کہ میں سن کی جوراساں مگر گیدے سے اس نے کہا لہو کہا ان لتا ایک میں کہا تم وكان يتقدم النبي فيقول ابو يعلى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ياني ياني فقال عمر ولد بشراء كما قال ولد ابو يعلى فسن مسجد باب النجاوه هذا ديره فالديره التي لاكين موارد فوجائنا جی جہا بالکل <سؤال> जब करे तो बरादी का यो मेमतवली गफ और नामाल लूगा मेवा गला पर बिलाग है सुना जा जात हैलान फात और अल्लाह कालाम हमारा बिना हलक कहाला खटा डाल दुनिया और कता थी लेकिन तीसरे पे उस ने वशी वो लेकिन और दिन मत पड़ा वकारा इनेला मसीगा वाले दिल था ना वाजिदा वो तो सुनो दोबारा करना निपा लेकिन नूर इत्फाक बने जायद सुनान वफाल नूर हद हद اذكرنا محمد بن جابرنا ذكرنا محمد بن بدله ناديان عن ابن اني عمر قراتنا بن اسم هذا فاطمه فلانا صلى الله وجاهله ذكرت وجعلي قاتل داخل في قل راغ عن ابن الرساله فذكرته ذكرت ابن الرساله خبره ذهبوا فذكر فزار فذكر هو النبي صلى الله وجار فذكر فاطمه الزهراء vndaglar nabi sam khada faza kare ho zikr ka adir na ho da khabar nabi sam jis tarah pa shibund ko navali o kar indire da laabe da نارز اجازه باذبان جسر میل التنزيل پہ صحت ورد ورشوا بلا ضرورتنا لكن ابي سمعه بط سدرن موشين مرقش وما من من غزاره قال مال ورضنا اسماء بني اصدر قال فتاه عادير عادرا جانجاو بده جو فز کر زارک رہا وقال نيامريدي امادي مات بدل با بار بارک میں ماشاب سامر جمع کو مجي زمن كون وقال ترسل به زاهد ردي سما باوره داخل فارم کرو لیکن چاروں بچے جامع جوڑی کیموڑی نہیں دیا جائے تقسیم ہی کا مرا رشتے داران درواز تو جواب نہ صرف نہ نبی مارکا مشرق مشرقی اور جب انا بطلوا طاجر واوديت لنليب دا ريان وردا ورذاقلا يا لولو يا بينزا من ادا لا يهودني و في بحرهم انثو يسموا فقصوا وبنتوا وقترفوا ببحرهم وين قضائر فارا بالد داير بحر مالا بلدا يا دكان دلال المحمنه دت عين دال حدا دنا المحمنه دت نجبان اور یہ علی نے اعلان کو تھا کہ لیکن وہ جانیا وہ کنایا رہا جو بابرے کمو اور نبی نے سب منا ہیں جو باب وصول سبب دمری شو انہوں نے اپنے مہمانوں کو کہا تم چھو تربیت ہوا دیا یہ قانون ہے ہرے تازہ بن ناس منها ہر کو بلا سوا میرا پستا نرمو ہر کو تاجم کو دائیں کے سواد اگیدو نرمالنا روح نبی نے سن دنیا نبی نے سمتا غزن او ترقب نخیر ترقب نمتوجه گلو والد این نفس محمد بیدی خسم ادفاع ذا عباد چنف نبیل سنداب قبل گرد گئے لما ناتی رسعات رمی علون ایت سات کرننننہو رمی علون ایت سات افلا مستمولوشی جاگت بمزوری رمی جنت کی اگر دیر خیلست دیدی ترغیب توی دنیا در ایت دنیا در ایت دنیا در ایت در ایت وکل جاین کا دندنه نن اینو کې له سره له توما دا ان دا جوګو سوينه سمته هې دې خړیو اینو کې له توما څنګه نه ده احدا الى النبي صلى الله عليه او دې ان انا فلماری کنه انا يهودا ته ته جناب رسول قبول د هې دې مشه اجي يا ابيك يا هلات على الاطلاق ولا لا ولا كما دي تعريفها في الاوادي اللي داونقي بيرسفتن كلوه انت ابو زهرو ترى دي كل خطر واخي ابو خابو دا بهشم معلوم اصلا زهرو بتالدين بين الساداتان نبي النبي زماننا نفضل معنا النبي بدر ولا كنا معنا زمان سلاطين عوامي تنفرا من دا يوسف ديش كان ومن النبي سبحانه هل معكم احد منكم تاب بذائك اها هل ما ای زمالین سامیتامینه او سرایو جنا لوطا او سامو تام اند او نحی او او کاست پہ جو اپری سمجھار جن مچیکون مشانن کلام ببر کر والا ادا توی نوبت میرا نام یہ سو کا بکول نبی سلام بیان امات علی مصربال داد بیان امات یزہ او طال امہ متل قتال بل بیان ایبی مندراوسی بین فرضراوسی پر سرا ان من حاضڑ تنو ساتھ نے وہ ان کا نا بھائی بن خبارو سازر اگلو خبارو جانے منا اپ سے جوڑنے تو کافی گلبہڈ جوڑنے کے جانے تو کافی بات کروں اج ما ہونا لو لو قران کو کہتا ہے یہ سورہ دیر شو کا ساتھ وہ شب الائل ذی الحج کا ساتھ مارو نبی للتا فظت کو Satan دیا تو اپ کا قصو ہے کہ ہم اللہ و انوائر او کا مکان وہ منگابوط معنی ہے مولانا جی دین میں تھے کہ